ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا پھر میں نے ان کے سامنے علال اعلان اپنی دعوت پیش کی اور ان کو پوشیدہ طور پر بھی سمجھایا